بڑا اپنا جلدی کر مراد ہست کے بے تعلی میں الائی بہ حساب عقل ہے کسہارا ندانک و آہ از گورے غیب اند کے جز خدا کسے آرا ندانت مگر آن کے ویتانہ از نزد خود کسے رابطہ ناں ند دی وئیو وا الہام میرا خیال کوئی بندہ ہو چپڑا تلکاری چپڑیاتی میں را کے نہیں جان د میم کوئی پتہ نہیں اپنے میں <imit> <imit> بخاری پڑی تو نہیں لائے نبی پاک علیہ حضرت عمر فرمانے میں سرکار شروع کچھ بیان کر کوئی جن کو یاد رہ کیا؟ جو ستار والا زیادہ یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں موجود کہ یہ تاریخ تے صدیل این فکستن لوگ کا نو پتہ لگے اللہ تعالیٰ نے جن یاد ناسے تن من अफेजाऊ मना पता आज दिन याद रखे याद حضرت سید رضا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے محرم راز صحابی فرمانے نے میں کئی چیزاں پوچھانا سر لیکن جوں کو نہیں آ رہا ہے وہ ایت وہی چیز سرکار نے بیان سرکار نے بیان کرتا وہ حدیث بخاری پوچھ گئے جناب کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ سنوں نہیں جو کہتا ہے اب اللہ لا تصلونی اللہ ہے قیامت تک جو کچھ ہونے والی میڑا مار دیں ماں کافا نہ میرے پیو کا نا کیوں قیامت تک کی سرکار نے جا. تو فرامی کا, ایک اور انہوں کا بھی بعد تا. مان اچھا قیامت تاریخ پہ مانتے کلو پڑھو گل بھی منو میںفظ کا ترجمہ یہ میں سین اے تک اے اپنا مرادی ترجمہ کر رہا مطلب لفظ کٹ کے کھا میں یہ مطلب کہ میں دعویٰ کر رہا میرے قرآن کے ہر ہر لفظ کا مانا ہے میرا دعوی غلط ہو سکتا ہے میں جھوٹ مار سکا لیکن نہ اتنا لبیدہ دعویٰ گلت ہے نبی پاک نے فرمایا اللہ دی قسم قیامت تک جو کچھ اونوالا کو چھوڑنا دستا دے اللہ دا ہی یا گلما کرنا چھٹو جائے مال جو گلما دو ہی گل پہلی ہوں کہ قرآن کے ہر شہر ہوئی ٹھیک ہے وہ نہیں چھڑ لیں بسم اللہ الرحمن الرحمن قیامت دے بارے چھوڑ میں توڑے سامنے گل کی تیسی اے دن کو سی اپیہ تو اللمہات کرتی من لکھا ہے کہ نہیں جانتا ہے جا من میں جا من تھی وہ موجود کوئی نہیں میں میں نہ نہ اللہ کسی تو ایک طریقہ شروع کیا جاب کوئی نہیں اتائی تقسیم چڑی اس ذاتی اتائی دی ماخص تو آنوں، قرآن چون، حدیث چون، سے تابی تو پیش کرنا اچھا کسی جی ہاں بالکل <سلام> <سلام> کرتا پتہ نہیں اگر میم پتا ہویا تو دنیا میں کے ہوا لیکن نقصان تو میٹھا یہ اتھے تو تسی اکن نشانیयां دسیاں نشانیयां او دس سکداں میں تانوں پہلے ای گل دسی اللہ پاک نے اپنی پہل نار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی غیب دیاں خبرات دسیاں اس دے وچ کوئی اختلاف نہیں اسی مندیاں جیڑا کوئی غیب دی اینی خبر درجے ہی, غیب دی غیب دی بلکل ہی نہیں او مسلمان اس رسول مارج اللہ دسیا اگر دسیا تو سدی دسو جس سدی قیامت آ سی رسول پاک... جی بالکل نہیں بنتا ہے ساری شریف نافات و ماری پڑھ اچھا جی نار رسول پاک اگے ایک فرماندا پہ فیر اگر تواڈے والا منو تو بھی جاندا تے میں بھی جاندا پھر فیر خمسن رسول پاک کیوں فرماندا ہے لا الہ اللہ بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگے آ کے پچھن والے پوچھ دین کہ انما تسالون النساء ਤੁਸੀਂ ਆ کے میرے کو سوال کردے ہو قیامت دے بارے میں انما علمہ عند الله علم اللہ دے کول ہے قران صاحب موجود ہے کہ تواڈے کو لا میں کسی ہو اس واسطے قیامت علم میرے تو علاوہ کسی ہوتا کوئی نہیں قرآن دیا یہ آیت دس او ماک ماں فلا یوزرا لا غیبی احادہ میں تواڈے سامنے پیش کیتی اُدے جواب میں تواڈے سامنے پیش کیتا اُتھے رسالۃ دا انکار لازم تو تسی جواب نہ دتا تے ناں میں دتا اولاد نہیں پڑ کے جی ل... اے میں کہدی مندرہ تہاڈی دار لوں دی اے جواب سی اے جی دا مانا آیا تو احتساب و ابن شعبہ ہی ہتاں میں یا تہاڈے سامنے معاذ اللہ کو ٹول ماردا ہوندا ہے اپ رسول پاک تے صاف نکی کر نکی جند میں ٹول نہیں ہے اے تے نپی بول دینا جی اضرایت النفی علم دی نفی علم اس واسطے کہ اللہ پاک دا دسدا پیا ہے کہ اللہ دی صفت ہے اللہ تعالی واسطے اور نو پتہ کوئی او بک اللہ ہے پیغمبر اب ہے اگر پیغمبر کریم صلی اللہ پاک علم قیامت دیا رسول پاک نے ضرور دسا ہو گیا رسول پاک نے نہیں دسیا تو صاحب فرمایا کہ ہو من حفظہ ہو ہو من ہو چلو جڑ ہو من جڑے نے مجب خبر واہ ساب ہو سکتا پیا کوئی بھی دی قرآن دی اندر آدر آدر رہی جناب لگتا مرنا میں آخرت بڑی چن ہو جائے اگر قرآن سو قرآن کا انکار کر سو تو نتیجہ پڑا ہی نکل سی پیغمبر کریم صاحب اعلان کرتا لا ادم الملک دیا یہ پنجا کر لو یا جی اپنی گل کر لو نو ریپیٹ نہ کرو چلو میں صاحب اعلان کہ میں اور گل کر تے تے ججتا ہے کوئی نہیں فیصلہ کرے تو ٹائم مقرر کر لو جج ہوے ہو رہی ہے عوام فیصلہ کرے وہ وہ ٹائم دے بارے میں کیا ہے ٹائم دے بارے میں لا الہی واسحابہ اجمعین میں نا ایتھوں نہ بات <سؤال> جی تے میں نہیں جی تو جی جی تو, چیلنج کے آ تو کہ میں <سؤال> میں <محب تا> <حسن> کے میں فرایا میم نہیں پتا جبریل میری نہیں پتا کیا متا جبریل. جبریل نے وقت کیوں پوچھا سونے نشانیا پوچھیں جانا مطلب میں جناب ذرا یہ کوئی نشانیاں ہی دس دو جی سال نشانیاں کدے کو پوچھاں گا تہاڈے کول نہیں پوچھاں گا اونوں پوچھاں گے او پوچھا دے کول گا میں آکھا لندن شہر دی نشانیاں دسو ایتھوں دسو کنے نہیں اے نہ گل پوچھ میں تے چلو نشانیاں داسدی کی مطلب کہ میں اتھے کولو نشانیاں پوچھاں گا جنے اونوں دیکھیا جنے دیکھیا نہیں ہوئے گا جڑا جاندا نہیں ہوئے گا نشانیاں پوچھو اللہ دے قران دی نشانیاں اللہ بن طول پتا ہے اللہ نے مخاطب قدرت جڑی ہے غیر محدود نہیں انہاں کا قدرت پایا ہے اللہ کی قدرت محدود نہیں غیر محدود اللہ تعالی موعظ میں میں مان لیتے میں میں تو اڑی ارادتی نہیں نا کہ میں ارادتی نہیں تو اسی توسا سی کڈ کے دیکھا خشیت النواب میں کہ فی خمس اللہ یعلمہم الا ترجمہ کر رہے ہیں مراد اس کہ بے تعلیم با نہ داند اپنی دے نہ کوئی نہیں جاندہ کو جاندہ جنو اللہ جنبان دے دوسرا نبی پتا نہیںشانیاں تشریف لیا جناب کہ جی کہ بعد میرے گھر میں جناب میں اپنے گھر دیا نشانیاں دس دا دو تاکہ میں پہنچ جا اسے طرح اللہ تعالی فرشتے جبریل علیہ السلام نے آن کے نشانیاں سرکار نے اگو نشانیاں دسیا نشانیاں جنما جی نسا حضور تھے لفظ اقادوے حضرت عبداللہ بن عباس فرمانے نے قران دے اندر قاد یقادو تو فعل مضارع جتھے بھی استعمال ہویا او دا وقوع ہویا ہی نہیں یہ اپ لو قیدا نہیں پڑھیا جی وہ یقاد البر تو یختف ابصارهم کیا وقوع ہویا وقوع نہیں ہویا جتھے بھی فعل مضارع جو قاد یقادو جو فعل مضارع دسیرا ہوے گا مسلطا او دا وقوع نہیں ہویا مہدلہ کہتا ہے میں لکانا جرز میں لکانا نہیں محبوب سونی لوں دس حضرت عبداللہ میں نے بات اللہ تعالیٰ عنہ جو فرماو کہتا ہے اللہ بھی عرض کر دیں گا ایدینا اللہ کیا دی کھانا کھانا کھانا مزر بات سنے بات رہت ہوا جا صبر رکھ بھر تسری دسوں جو قادم دا وہ کیوں ہے ایدی عام قائدہ ہے قائدہ ناف میں اس کو چھاؤں لیکن نہیں چھپایا نا جکاتر پر جانا تھا فرمایا یہ ذاتی اتائی دی تیری اپنی ویسے نا جلال نے جلال الدین نے اس تے چلو سن میری گل جے میں کافر ہاں تے جلال الدین والا کافر ذاتی اتائی دی بحث کر کے او ذاتی آں جمی ماں کان دا علم ہو سکا ہلے ایک شائندہ 타이 مندے ہو جلی ماں کان چھڑ دو صرف ماں کان ماچ کوں دا مندے ہو تسی سن چلو جمی ماں کان بارہ صفحہ دو سو اکتی روح مانی جلد تل صفحہ نو اہوئے اللہ مانسوی جلد بی صفحہ یارہ امام شاب الدین خرفاجی فرمان دیلے رسیم الریاض جلد تل صفحہ جل ہاں. ڈیر سو ایسانہ مالکی تاری پہلے مالکی تاری ہاں جلد صفحہ ایک سو لڑیلوے صفحہ دو دل سو فتاوہ صاحب فتاوہ دیسی اللہ میں بینی عرف فرمان دیلے فتاوہ دیسیہ صفحہ دو سو اٹھاٹ دار قاری صاحب نے کیا علم کی کے میں آپ سے کہلوایا گیا evana, alam, al علم غیب رسالہ بولا ہے جو مفاد ہے نہیں جان جان دے تفسیر ابن کثیر ہے جلد تین صفحہ چارسو ترمیج ہے رسول اللہ فرمایا ہے چلو تارہنو اٹھو تا کافر میں تفسیر مزہری جلد تین صفحہ دو سو پنتالی تفسیر قرطبی جلد ست صفحہ دو سا عبدالحقسہ محدث دلویہ شیط علماء تھانوی صاحب نے اکھے قان اللہ تعالیٰ فی سورت النملک اللہ یعلم من فی السماوات والرد غیبہ اللہ اللہ یعنی آپ کہہ دیجیے جتنی مخلوقات آسمان اور زمین یعنی عالم میں موجود ہیں ان میں سے کوئی بھی غیب کی بات نہیں جانتا بجوز اللہ تعالیٰ کے یعنی اللہ تعالیٰ کو تو بے بتلائے سب معلوم ہے اور کسی کو بے بتلائے کچھ بھی معلوم نہیں بوادر النواتر آخری تھانوی صاحب کی کتاب صفا سا سات سا سو اڑتالیس تھانوی صاحبر کے اندر صفا سات سو مولانا نئی صاحب استاد تفصیل دارالوم دیو بند کمال لکھے جو علم غیب خصائص باری میں سے ہے اس کا ذاتی اور محیط ہونا ضروری ہے اللہ تو اتائی ہو نہیں سکتا لن کو مولانا ادریس کاندولی صاحب نے لکھا تفسیر معرف القرآن ہے جن دو ہے صفحہ چار سو ہے غیر کے تمام خزانے صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اس کو اختیار ہے اپنے خزانہ میں سے جس کو چاہے جتنا چاہے دے دے یا جتنا چاہے اتنا بدلاؤ دے اللہ کے دین نہ رسیح من دے خود نہیں منتے تفصیر عثمانی صفح ایک سو دو بندے شیخ الاسلام مولانا عثمانی صاحب نے لکھا ہے غلط صرف ہی ہے کہ مولوی سعید ذاتی تائی دا فرق کر کے کاپر بئیمان ہوتا ہے تو یہ تمام بزرگ آپ کا وہ کدھر بجے گا مولانی صاحب تو تو تو مراد مراد دی نفی اتائی نفی نہیں کیونکہ نبی خیر ہے یا نہیں دیکھا گے قرآن خود خیر کثیر غب بھی خود ہے کثیر ادا کیا گیا علم غیب بھی عطا کیتا گیا قرآن فقدتو کثیرا حکمت حکمت دیتی جائے دیتی جائے خیرے کر دیتا سکھا ہے تے صرف حکمت ہی ملی بلکہ مطلب خیر کثیر مولانا شبیر آمد نے خیرے ترجمہ کیتا. اِن نا نا کل تو خیر کثیر اللہ میں پڑھی بریفل نے نے شہ چھٹی کو نہیں سب کچھ بیان کر دیتا نبی پاتر میرا محبوب غیب دیا گلان سنتے بخیل نہیں کنجوس نہیں کنجوس ہوتا ہے پلے پلے اگے دے نہ فرمایا میرے محبوب کو کنجوس نہ سمجھو گیب دا خزانہ ہے بھی اگے دینا بھی اگے. دی دی اندر امام بغوی, بغوی جنمیا جنتی اندر, اندر سب کچھ سلاۃوسل نے ہاں حافظ رہت ہمارے میں دوسریہ پڑھی سی بخاری شریف کی نبی پاک نے فرمایا کچھو جو کچھنا جیلے جسا جیلے وہ جواب بھی آپ نے نہیں دکتا یہ جواب پر ہوں دے پس ہو گئے گا تو آڑا کو سوال ریت نہیں گیا سوال کو ریت نہیں گیا جیلے تفکر سب سوال اللہ سوال اللہ نارت دیر اللہ رسال اللہ یہ ہوئی ساتھت سلساری تغریج بولتے ہیں مجھے ہی ان سوال کر پہلے جتنے اپنے رجسٹر تو تو میں اگر دنیا کے تو سے میں لس اکثر تو میرا خیر میں من بہت منافع حاصل کر لیتا خیر حاصل کر لیتا اور جس کو آپ نے ہاتھ نہیں لگایا اور مجھے دکھ تکلیف نہ پہنچتی کوئی بھی مجھے اگر میں غیب جانتا ہوتا ہوں یہاں کوئی ذاتی عطائی کا فرق نہیں کہ ذاتی نہیں جانتا لیکن عطائی طور پہ جانتا ہوں اور اگر عطائی طور پہ جاننے کی بات آپ کیسے رکھ اگر عطائی طور پہ جاننے کی بات ہے تو صاف قرآن پاک میں ذاتی اور عطائی کی آپ بات بتا ایک دوسری گھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سارا وجود جو تھا جسم مبارک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام وجود عطائی جب سب کچھ ہے عطائی تو ذاتی چیز تو پیغمبر کریم کے لیے ہو سکتی نہیں جب ہو سکتی نہیں ہے تو اسے نفی کرنے کی ضرورت ہے ہی کوئی نہیں ہے اس لیے پیغمبر کریم سے جس چیز کی نفی کی جائے گی یا کسی اور بندے سے نفی کی جائے گی تو عطائی کی نفی کی جائے گی ذاتی کی تو نفی تو اس سے کی جائے جس کا وجود تو ذاتی ہونا لیکن پیغمبر کریم کا جب وجود ہی اتائی سارا جسم ہی اتائی جان ہی اتائی تو جب نفی کی جائے گی کی صفات کی تو ذاتی کی, کی نفی نہیں ہوگی دوسری بات تیسری بات یہ جن جن مفسرین کے آپ نے حوالے پیش کیے اور آپ کہتے ہیں پھر ان کا پر فتوا لگائی بات بزاد بل ذات اور بالآتا کے فرق کی نہیں کہ اس کی وجہ سے ان پر فتوا لگایا بات یہ ہے کہ انہوں نے آگے ساتھ یہ لکھا ہے کہ عطائی طور پر اور خصوصاً قیامت کا سارا علم کہ فلان صدی میں ہوگی فلان وقت ہوگی فلان وقت ہوگی فلان صدی کے اندر ہوگی اور سب کچھ اللہ پاک نے جمیمہ کان اور جمیمہ یکن دے دیا اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو پھر جے. اگر یہ کہا ہے تو پھر تو آپ بات کریں لیکن ان میں سے کوئی یہ نہیں کہتا اس لئے ان کو درمیان میں لانے کی ضرورت نہیں ہے اور بات یہ ہے کہ پر تفسیر جس طرح آپ پہلے پہ رہے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن قرآن سے ذاتی اور عطائی کا فرق بتائیں یا حدیث سے بتائیں یا قولے صحابی سے, سے بتائیں لیکن نہ قرآن میں موجود نہ قولے صحابی میں موجود نہ کسی حدیث کے اندر موجود اور اس لیے یہ ذاتی عطائی کی یہ بات صاحب کی کرنا یہ ہے ہی فضول ہے ایک بات دوسری بات نہ سنجھا یہ تو لو لوکن تو عالم الغیب اور ذاتی عطائی کے فرق پر میں نے آپ کے سامنے بات کی یہ جو آپ نے بات بیان کی تھی یہاں کام افینا اور او بیان کر دیا میں, میں نے کہا تھا کہ حافظہو من حافظ نے یاد کیا ہے انہی سے چلو آپ یہ بتا دیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ فلاں کے اندر قیامت آئے گی با سنت صحیح آپ اس کو پیش کر دیں اس روایت کے بارے میں یہ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو کہا تھا کہ قرآن پاک کی جو صاف آیتیں کہتی ہیں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آج سے آ کے پوچھا جاتا ہے کہ جی قیامت کب آئے گی اور پیغمبر کریم جواب میں فرماتے ہیں فَقُلْ عِندَ اللَّهِ اس کا علم اللہ کے پاس ہے صاف اس میں نفی آ رہی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسی کتاب کے اندر بخاری شریف کے اندر موجود ہے وہ فرماتی ہیں کہ جو آدمی یہ کہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں کل کی بات کو جانتے ہیں فقد با حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں وہ بالکل جھوٹا ہے ذاتی عطائی کا فرق انہوں نے نہیں کیا یہ ذاتی عطائی کا فرق کسی حدیث میں ہے تو بتائیں کسی مولوی کی بات یہ میں درمیان میں بلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نہ قرآن میں موجود نہ حدیث میں موجود نہ صحابی کے کال میں موجود اور آپ کا ہے یہ عقیدہ اور عقیدے کے لیے تو خبر واحد حجت نہیں ہو سکتی تو ان مولوں کی یہ کتابیں آپ کس طرح پیش کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو لا یالو غیبہ اللہ پیش کیا تھا اس کا ابھی تک آپ نے کوئی جواب نہیں دیا لا منفی اسی طرح لا عالم الغیب اور اسی طرح حدیث ایک اور ہی میں نے پیش کی تھی کہ وہ تم پوچھتے ہو قیامت کے بارے میں انما اندلہ آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور میں صاف کہتا ہوں جو آدمی اللہ پاک کے علاوہ کسی اور کے لیے جمیان عقیدہ ہے میں یہاں پر اللہ پاک کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں پورے تمام سے ہابا کرام میں سے کسی ایک سے کا یہ عقیدہ نہیں اگر کسی ایک سے کا یہ عقیدہ ہے تو آپ اس سے یہ عقیدہ بتا دیں جو آپ نے وہ آگے اس سے پہلے بوسیری بوسیری کی بات پیش کی تھی قصیدہ پوردہ کی اس کی کوئی نہ کچھ سند ہے نہ کچھ ایک رسوخو کی ایک باتیں اور کلام مولوی لکھ رہا ہے کلام مولوی بھی رہا ہے بالیوں کی باتیں تو پہلے میں کہہ رہا ہوں اچت نہیں ہو سکتی اس لیے صاف قرآن سے قرآن صاف کہتا ہے کوئی نہیں جانتا اور میں نے جو آپ سے سوال کیا تھا نے جواب دیا جواب صاف کروں اور, او اور یہاں پر کوئی ذاتی اتائی نہیں ہے کہ چلو ذاتی طور پہ نہیں جانتا پر اتائی طور پہ جانتا ہوں صاف نفیے اگر ذاتی جانتا ہمیں ادائی جانتا مجھے کبھی نقصان نہ اٹھانا کرتا لیکن دندان مبارک نبی پاک کے شہید کیے گئے پیارہ پیغمبر زخ کیا گیا پیارہ پیغمبر پہ تکلیفیں آئیں کئی تکلیفیں آتی رہیں یہ آنا دلیل ہے اس بات کی کہ پیغمبر کریم غیب جانتا نہ تھا اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے بارے میں مصاف اعلان کر رہے ہیں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تحمت لگانے والوں نے تحمت لگائی تھی اٹھارہ دن تک یا مہینے تک جب وہی نہیں آئی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اشار رہا اگر غیب پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پریشان کرنے کی پریشان ہونے کی ضرورت کیا, کی ضرورت کیا ہے لیکن وہ یوں نہیں کہتی کوئی بھی رسول پاک بھی سوال کر رہی ہے ابو بکر صدیق موجود ہے لیکن وہ بھی نہیں کہتے اس لیے میں کہہ رہا ہوں صاحب یہ جو آپ کا عقیدہ ہے کسی حدیث کے اندر جو کی کی کی خبریں ہم بھی مانتے اس میں کوئی اختلاف نہیں جبھی ماکان آپ سارے زور لگا لیں تب بھی ان ثابت کر سکتے ہیں نہ کر سکیں گے ان شاء اللہ چلو دو مقرر ہو گیا خاموش ہو رہی ہے ادھر سے بھی معاملت ہو رہی ہے <میرسان> نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر کو حرام کر یہ آپ کے نے حضرات سے قائل ہو جائے میں تو وہی کہہ رہا ہوں وہ میں خود بتا رہا ہوں کو جب میری اور کی بات ہے میں بعض امبائے مان بعض آپ بتا دیں لفظ آپ بتا دیں ہم مانے کے لیے